असलम शुक्रिया मैं पहली दफा आपकी मेहरू में शिरकत कर रहा हूँ मैं मालूम करना चाहता हूँ कि हीरजा शशि पन्नू इनके बारे में क्या है क्या ये सब सही थे इनके इष्ट की कि किस किस्म का जो कि हमारे मुल्क के अंदर इसके अंदर पॉपुलर है शुक्रिया मैं किसको बुलाऊँ की कि आपके सवाल जवाब दे मैं तो मेरे भाई कुरहानो सुनर हूँ یہ عشق کا طالب علم نہیں ہوں ہو یہ ول عالم اسواب جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ غیر عورت سے بات اس طریقے سے کرنا اور ان کو علیحدگی میں ملنا اور یہ عشقیا باتیں کرنا اور یہ سب ناجائز ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا عشق سچا تھا ولالعالم اسوا وہ کیا سچ تھا اور کیا غلط تھا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش یا کوئی حقیقت نہیں ہے واللہ وم بسوا مجھے نہیں پتا کہ ہمارے روم میں کوئی آ... اس موضوع پر اگر کسی نے کوئی انہیں آپ دیا کی ہو کے موضوع پر تو وہ اس کا زیادہ سوال جواب جو ہے جو وہ دے سکے گا میرے خیال میں تو یہ سب چیزیں ایسی, ایسی ہیں ہی. اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ چونکہ اس وقت اب یہ کسے کہانیاں چلتے تھے اصل میں ایک بات ہے حکمران بھائی کہ وہ جو دور تھا نا جب یہ کہانیاں لکھی گئی یہ شاہ وغیرہ لکھی گئی اور یہ سسی پنوں کے واقعات لکھے گئے تو اس دور میں تقریباً جو میں نے دیکھا سکھوں کا دور تھا دین کی بات نہیں کرنے دیتے تھے یہ صرف پنجاب میں زیادہ مشہور ہیں جی تو دین کی بات نہیں کرنے دیتے تھے تو یہ حضرات اولیاء اکرام نے جو ہے یہ ایک لبادہ اور کے ان قصے کہانیوں کا دین کی بات سنانے کی سمجھانے کی کوشش ہے کی کیونکہ وہ بڑا ظلم و کرتے تھے تو ان لوگوں نے یہ جو ہے سامنے پر رکھا شریعت کی باتوں کو روح کو شریعت کو نماز روزے کو لیکن نام لے لیے کسی نے یعنی کیا نام ہے سیف الملوک اور اس کے ساتھ وہ پری جمال کے کیا نام ہے ودی الجمال وہ نام حضرت نیا محمد بشیر اللہ تعالی نے جو ہے وہ نام رکھ دیا اسی طریقے سے حضرت بارش شاہ رحمت اللہ تعالی رہ نے جان جہ نام اس کا رکھ دیا تو اگر ان کو ویسے کسوں کو پڑھا جائے تو اس میں تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے لیکن یہ کہانیاں اور ان کی اصل بہرحال ہوگی اصل اس میں شک نہیں ہے کہ کچھ چیز نہیں ہوگی لیکن شیری طور پر بہرحال اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے